علیکم الحمد رب ولا ولا إلا على ان لا السلام علیکم و رحمت و وبرکاتہ تین ہفتہ قبل جو سیشن شروع کیا گیا تھا آج آج, آج آج اس کا آخری سیشن ہے آخری مرحلہ ہے اس سے موضوع کا اور بہت ہی اہم موضوع رہ گیا تھا اور وہ یہ ہے کہ جو ابائی بیماریاں آتی ہیں ان کا علاج کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اس پر انشاءاللہ شیخ محترم ہمارے سامنے سیر حاصل گفتگو کریں گے اس میں آپ سب کا استقبال ہے ہم شیخ محترم کو بھی استقبال کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعا گا ہے اللہ ہر غلامی ان کے علم برکتہ فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان سے استفادے کی توفیق دیتا رہے عامر رب العالمین سامعین سے اور مشاہدین سے گزارش ہے کہ خاص طور سے جو خواتین ہیں اپنا ویڈیو بند کر کے رکھیں اور اس طریقے سے اپنا جو حقیقی نام ہے اسے لکھ کر کے رکھیں اور کاپی اور قلم بھی سامنے رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو اس درس سے فائدہ کی توفیق دے یعنی تمہیدی کلمات کے بعد میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائے اور ہم سب کو اپنے علم سے مستفید فرمائے جزاکم اللہ خیر جزا والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ان الحمد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 قابل احترام علماء کرام ذمہ داران میرے محترم دینی بھائی ہو اور قابل احترام مار پچھلے دو ہفتوں میں وبائی امراض بیماریاں ان سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں جس میں پہلا حصہ اس بات پر مشتمل تھا کہ بیماریاں اور وبائیں کیوں آتی ہیں اس کے بعد دوسرا حصہ دوسرے درس میں تھا کہ اس سے متعلق بہت سارے شبہات اور سوالات ذہن میں ہوتے ہیں تو ان کا کیا جواب ہے کیا تعاون اور وبا ایک ہیں یا اسی طرح سے دوا کرنا چاہیے یا نہیں احتیاط کرنا چاہیے نہیں کیا احتیاط سے تقدیر سے فرار اختیار کیا جا سکتا ہے یا کیا دوا کرنا تقدیر کے خلاف ہے اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو ایک انسان کے ذہن میں آتے ہیں علم کی کمی سوالات کی اور شبہات کی کثرت پیدا کرتی ہے تو ان سوالوں کے کیا جوابات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں صنعت کے اقوال کی روشنی میں ہم نے ان چیزوں کو دیکھا آج کے درس میں ہم اس عنوان کا آخری حصہ اور آخری بات جو ہماری ذمہ داری اور ہم کو کیا کرنا چاہیے اس سے متعلق ہے انشاءاللہ آج کے درس میں اس کو ہم دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ السجدہ میں آیت نمبر اکیس ہے اس آیت سے ایک بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت کا عذاب بڑا عذاب ہے لیکن دنیا کا عذاب اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے دنیا کا عذاب اللہ تعالی آخرت سے پہلے ڈالتا ہے دنیا کی مصیبتیں ایک انسان کے لیے جہاں تکلیف ہوتی ہیں وہیں ایک بڑی تکلیف سے بچنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے دنیا کی تکلیفیں دنیا کی مصیبتیں بیماریاں ہوں یا کسی اور طرح کی تکلیف ہو یہ فی ذاتی ہی مشقت اور تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے لیکن اپنی ذات میں خیر ہوتی ہے کہ وہ ایک سوئے ہوئے انسان کو جگاتی ہے اور ایک انسان جو گناہوں کے راستے پر چل رہا ہے اللہ سے دور بھاگ رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے احکام کو توڑ کر زندگی گزار رہا ہے یہ دنیا کی مصیبتیں اسے جگا کر اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دے دیتی ہیں تو چاہے بیماری کا معاملہ ہو یا کسی بھی قسم کی مصیبت ہو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بہت ممکن ہے جو تکلیف ہم پر آ رہی ہے یہ امتحان ہو یا یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کا عذاب ہو چاہے انفرادی سطح پر ہو یا پھر سماج اور عوام کی سطح پر ہو معاشرے کی سطح پر ہو جب بعض اوقات وبائیں اور مصیبتیں عام ہوتی ہیں جس میں سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس میں مومن کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ کہیں عذاب تو نہیں ہے. معمولی بدری چھا جاتی ہوائیں تیز ہوتی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو اس سے بات معلوم ہوتی کہ مومن کی مزاج میں چیز اپنی جگہ ہونی چاہیے کہ اس کو جو بھی تکلیف پہنچے اس کے بارے میں وہ یہ سوچے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب تو نہیں ایسا سوچنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان غفلت میں جینے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جاتا ہے لہٰذا قرآن کریم کی سائز سے بات معلوم ہوتی ہے اور سب سے پہلا کام بیماری کے دور میں وباؤں کے دور میں مصیبتوں طوفانوں اور اسی طرح سے ساری مصیبتوں کے دور میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف پڑ کیوں اس لیے کہ مصیبت کا بھیجنے والا بھی اللہ ہے اور مصیبت کا ہٹانے والا بھی اللہ ہے مصیبت میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے اور اس سے بچانے والا بھی اللہ ہے اللہ کے سوا ہماری چھوٹی بڑی کوئی مصیبت ایسی نہیں جو اللہ کے سوا کوئی اور اس کو دور کر سکے لہٰذا مسلمانوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے خصوصاً بڑی مصیبتیں جو پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیں ایسے وقت میں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انفرادی و اجتماعی رجوع کریں اس آیت سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف واپس پلٹیں غفلت سے اللہ کے ذکر کی طرف معاشیت سے اللہ کی اتعاد کی طرف کفر و شرک سے اللہ پر ایمان اور توحید کی طرف یہ رجوع انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی مصیبت سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِنَ ہم دنیا میں یعنی چھوٹے عذاب کے ذریعے سے انہیں آزمائیں گے یا انہیں چھوٹا عذاب چکھائیں گے اللہ فرماتا ہے تو فرماتے ہیں یقول مسا اب الدنیا وہ اس سے مراد کیا ہے اللہ اداب سے مراد کیا ہے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں ہیں اور اس سے بیماریاں ہیں اور اس سے مراد بلائیں ہیں تو دنیا کی کسی بھی قسم کی مصیبت ہو چاہے بیماری ہو یا غیر بیماری یہ بلائیں دنیا میں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کو واپس لوٹنے کی دعوت دیتا ہے کہتے ہیں مما یبت اللہ الباد حتو یہ بیماریاں مصیبتیں بلائیں پریشانی اللہ تعالیٰ بندوں پر اس لیے ڈالتا ہے بندوں کو اس میں مبتلا کرتا رہتا ہے تاکہ بندے اللہ کی طرف پلٹیں اللہ سے توبہ کریں کیا گناہ ہم سے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پر مصیبت آ رہی ہے مومن کا طرز یہی ہوتا ہے چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ نیک ہو نیک وہ ہے جو اپنے کو نیک نہ سمجھے بلکہ جتنا نیک ہوگا اس کو اللہ اب العالمین کے کمال اور پاکی کے مقابلے میں اپنی تقصیر کا اتنا زیادہ احساس ہوگا اس کو اتنا زیادہ احساس ہوگا کہ مجھ سے بہت کمی ہوئی ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیمانے کو جانتا ہے وہ اللہ کی عظمت کو جانتا ہے اور اپنے اعمال کو اللہ کی عظمت کے مقابلے میں جب دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا میرے اندر کوتاہی لہٰذا ایک نیک انسان کو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو یہ جو ہے یہ قول ابن عباس کا مسبور میں موجود ہے اس کی صنعت حسن ہے قطع رحیم اللہ فرماتے ہیں اللہ الحم کا کیا مطلب تاکہ وہ لوٹ آئیں کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں اللہ سے توبہ کریں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کریں اپنے گناہوں کو چھوڑ کر واپس لوٹیں دونوں چیزیں ہونی چاہیے یہ روایت بھی حسن درجے کی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر بیالیس اور ترالیس میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِن, من قَبْلِكِ ہم نے اس سے پچھلی امتیں جو تھیں ان کے پاس بھی رسول بھیجے فَاخَدْنَاهُمْ بِالْبَعْسَائِ وَالضَّرَّا تو ہم نے انہیں تقریف بیماریاں پریشانیاں مشقتوں میں مبتلا کیا ان سے ان کی پکڑ کی لَعَلَّهُمْ يَتَضَ تاکہ وہ اللہ کے آگے گڑ فلولا اذ بأسنا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری طرف سے ان پر مصیبت آئی ہماری گرفت ان پر ہوئی تو وہ گڑ گڑائے وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے وہ کیوں آہذاری انہوں نے اللہ کے آگے نہیں کی کو لوبو ہوں لیکن بات یہ تھی کہ ان کے دل ہی سخت ہو چکے تھے وہ زیان اور شیطان نے ان کی کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما کر کے ان کو دکھائی ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کی مصیبت کا سبب بیان کیا ہے انسان اپنے اعمال کے برا ہونے پر غور نہیں کرتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا غلط کیا ہے میں نے تو میں تو صحیح زندگی گزار رہا ہوں بعض اوقات دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کا انعام مجھ پر ہے کچھ کمال میرے اندر ہے تبھی تو اللہ نے مجھ کو یہ دیا ہے۔ کبھی بدات اور خرافات میں ہوتا ہے تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کی طاعت کر رہا ہوں۔ میں کیا غلط کر رہا ہوں۔ وزین لہوم الشیطان اعمالهم وزین ل... زینا لہوم الشیطان ما كانوا يعملون کہ شیطان نے جو کچھ وہ کر رہے تھے انہیں ان اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما خوبصورت بنا کے پیش کیا۔ اور شیطان یہی کرتا ہے۔ ولوزینن لہوم فی الارض میں زمین میں ان کے اعمال ان کے سامنے ان کے گناہ ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کروں گا وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے نہیں بلکہ یہ سمجھے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں یا میں اللہ کا مقرب ہوں تو اللہ نے فرمایا جب ہماری طرف سے مصیبت ان پر آئی تو انہیں چاہیے تاکہ وہ گڑ گڑاتے اللہ کے آگے روتے دھوتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کراتے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اللہ کے مقابلے میں اپنی تقصیر پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتے اللہ سے دعائیں کرتے اللہ کو مصیبت سے نجات کے لیے پکارتے مدد کے لیے پکارتے کیوں وہ نہیں گر گڑ گڑا ہے کیوں ایسا ہوا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے تھے اسی لیے بعض اوقات انسان پر ایک کے بعد ایک مصیبتیں آتی ہیں وہ بجائے نادم ہونے کے فرسٹریٹ ہوتا ہے وہ بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اللہ سے چڑتا ہے وہ بجائے اپنے آپ پر غور کرنے کی بجائے اللہ کے قانون ہی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کیوں ایسا کرتا ہے کبھی یہ غور نہیں کرتا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں کہیں میری غلطی کے لیے اللہ کی میری غلطی پر اللہ کی طرف سے سزا تو نہیں ہے تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ جب بندوں پر مصیبت آئے تو بندے اللہ کے آگے گڑ گڑائے اس سے دعا کریں اس کی طرف رجوع کریں اس کی اس سے توبہ کریں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے سورہ حود میں بھی نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو کہا وہ انسطرو رب کم سم متوبو الئی تغفر و رب کم سم کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں پر استغفار کرو مغفرت کی دعا کرو سم متوبو الئی پھر اس کی طرف لوٹ آؤ اس کی طرف توبہ کرو اس سے توبہ کرو یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو استغفار اور دوسرے توبہ ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان پر اللہ سے استغفار کرو اور حال اور اپنے مستقبل کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ عزم کرو کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا اللہ کی فرما برداری کروں گا ماضی پر ندامت اور استغفار اور مستقبل میں گناہوں کے ترک کا عزم اور اہتمام یہ دو چیزیں اگر آدمی کریں تو اللہ تعالیٰ فرمایا الى اجل مسمع. اگر تم ایسا کرو گے پچھلے گناہوں پر استغفار کرو گے اور اسی طرح سے آئندہ کے لیے عزم کرو گے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا یومت متاعن متا حسنا اللہ رب العالمین تمہیں ایک اچھی متا عطا کرے گا نعمت عطا کرے گا اجل مسمہ ایک مدت تک یعنی تمہاری موت تک موت تک کے لیے اللہ رب العالمین تم کو مت حسن عطا فرمائے گا امام القرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ قلعہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تم کو متا عطا کرے گا کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ, اس سے مرادی ہے کہ تم کو اللہ رب العالمین لمبی عمر دے گا وہ اصل المتا کہتے ہیں کہ امتح عربی زبان میں اطالت کے لیے آتا ہے تطویل کے لیے آتا ہے کہ لمبی کرے گا تمہاری عمر کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حیات اور عمر کے فیصلے بندوں کی توبہ اور استغفار پر بھی مبنی ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یہ تفسیر قرطبی میں امام القرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے تو سب سے پہلی چیز بندوں کو چاہیے کہ جب بھی ایسے مصیبت کے حالات آئیں چاہے وہ وباؤں کی صورت میں ہو آندھی طوفان کی صورت میں ہو زلزلوں کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو چاہے انفرادی زندگی میں ہو فقر فاقہ ہو یا اسی طرح سے بیماری ہو یا کوئی اور پریشانی ہو تو ایسی صورت میں بندوں کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام وہ یہ کریں کہ اپنے اعمال پر غور کریں اپنے حال پر غور کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئیں اللہ سے گڑگڑائیں دعا کریں توبہ کریں تو یہ پہلی چیز ہے نمبر دو احتیاطی تدابیر کرنا احتیاط کرنا ایسی وباؤں کے حالات میں انسان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں میرے ذریعے دوسرے کو تکلیف نہ ہو یا بیماری مجھ کو نہ لگے اس سے احتیاط کریں کیا احتیاط کرنا یہ اللہ پر توقع اور تقدیر کے عقیدے کے خلاف ہیں نہیں ہے ہم پچھلے درس میں اس کو دیکھ چکے ہیں لیکن ایک اور حدیث ہم دیکھیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت سے بچنے کے لیے اس کے آنے سے پہلے احتیاط کرنا بھی دین ہے اور اس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور وباؤں کے سلسلے میں خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غط، غط الانا، پینے کے برتن کو ڈھانپ دو او کو سقا اور جو پینے کے جو مشکیز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی تم ڈانٹ لگا دو ان کو بھی بند کر دو جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بند کر دو فنگ نفی صنعتی اس اسی کے سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے لا یمر جس برتن سے اگر ڈھکن نہ ہو اس پر اگر ڈاٹ نہ لگا ہو وہ اگر ڈھپا ہوا نہ ہو تو وہ وبا اس برتن میں داخل ہو جاتی ہے کھانے پینے میں چلی جاتی ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو چاہیے اس کو نہیں معلوم کس رات میں آئے گی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس رات میں وبا آنے والی ہے اس میں ایسا کرو نہیں معلوم نہیں ہے لہذا احتیاطی طور پر تم ہر رات اس کا احتمام کرو تاکہ کسی رات میں اگر وبا آ جائے تو تمہارے برتن کھولے نہ ہوں، کھانے پینے کے کہ اس میں وبا چلی جائے سے کیا معلوم ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وباؤں سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا چاہیے اور پیشگی اقدامات کرنے چاہیے پریکاشن جس کو آپ کہتے ہیں پریکاشنر لینا چاہیے اور اسی طرح سے جیسے کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے تو احتیاط پہلے کرنا پرہیز کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آدمی بیمار ہو جائے اس کے بعد علاج میں چلا جائے پیسہ بھی جائے گا تکلیف بھی ہوگی اور پریشانی بھی ہوگی تو دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ وباؤں کے سلسلے میں پیشگی احتیاط احتیاط کرنا یہ اچھی چیز ہے نمبر تین اپنے شہر میں رکے رہنا اپنے ذریعے سے دوسرے علاقوں میں بیماری نہ چلی جائے اس کا اہتمام کرنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انھا سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطعون. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا فاخبرها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه کان عذاباً یبعثه الله على من یشاء تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب تھا جو اللہ تعالی پچھلی امتوں میں ڈالا کرتا تھا بھیجا کرتا تھا اللہ رحمت علامین لیکن اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے تعاون کو رحمت بنایا ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی فیصلہ اللہ کا ہے کسی کے لیے وہ خیر ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ شر ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ رحمت ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ عذاب ہو سکتا ہے ہے ایک ہی چیز لیکن اس کی نسبت الگ الگ بندوں کے لیے الگ الگ ہوتی ہے تو تعاون اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب تھا لیکن مؤمنین کے لیے اللہ تعالی نے اس کو رحمت بنایا ہے کی خاص ہے اہل ایمان کے ساتھ یعنی اس کا رحمت ہونا اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے اس کے بالمقابل دوسروں کے لیے رحمت نہیں ہے یہ ان کے لیے اب بھی عذاب ہے فضا اللہ رحمت فیم کتفی بلدی خابر آپ نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اس پر تعاون واقع ہو یعنی اس کے علاقے میں اس کی زندگی میں تعاون آ جائے فیم کتفی بلد ہی اور وہ اپنے بر... علاقے میں بلد میں اپنے شہر میں وہ صبر کے ساتھ رکا رہے ٹھہرا رہے علاقہ چھوڑ کے بھاگے نہیں فرار اختیار نہ کرے یا الامہ طب اللہ اور اس بات کا یقین رکھتا ہو اس یقین کے ساتھ اپنے علاقے میں وہ رکا رہے بھاگے نہیں کہ بہو علامہ کہ اللہ رب العالمین نے میری تقدیر میں جو مصیبت لکھی ہوگی وہی مجھ کو پہنچے گی اس کے سوا مجھ کو کوئی مصیبت پہنچ نہیں سکتی ہے اللہ کا فیصلہ ہے تو مصیبت آئے گی اللہ کی طرف سے اگر طے ہے مرنا تو مروں گا نہیں تو نہیں اللہ چاہے گا تو بیماری لگے گی ورنہ نہیں اللہ کا نلو مثل اجر شہید تو اس کے لیے یعنی اگر وہ اس بیماری میں مر جائیں کیونکہ شہید زندگی میں نہیں مرنے کے اندر ہوتا ہے اللہ کا نلو مثل اجر شہید اگر وہ اسی حال میں مر جائیں جیسا کہ دوسری روایتوں سے آتا ہے کہ المتعن شہید تعاون کے مرض میں جو آدمی مر جائیں اس کو شہادت نصیب ہوگی اللہ کا نلحمی کو اجر شہید تو اس کے لیے شہید کا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا امام البخاری نے کتاب الطب میں اس حدیث کو روایت کیا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چونتیس تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے ہی شہر میں وباؤں کے دور میں اپنے ہی شہر میں رکے رہنا چاہیے یہ نہیں کہ آدمی اب آدمی کہے کہ حدیث میں فرار اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. میں تو فرار نہیں کر رہا ہوں میں تو خوشی خوشی جا رہا ہوں نہیں الفاظ بدلنے سے بات نہیں بدلتی ہے مقصود اس کا یہی ہے کہ اس علاقے سے بچ کے وہ دوسرے علاقے میں جانا چاہتا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ اپنے ساتھ بیماری لے جاتے ہیں اور پھر اس علاقے میں بیماری پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ کے حکم سے اور گناہ ان پر آتا ہے ویسے ہی جیسے کوئی قتل کسی کو کریں وہ یہ نہیں کہہ سکتا موت تو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے اللہ ہی نے اس کو موت دی تو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اللہ ہی موت, موت دیتا ہے تو میرا کیا قصور تو نے اس کو مارا ہے تیرے, تیرے ذریعے سے اس کو موت ہوئی ہے لہٰذا تجھ پر اس کا گنا ہوگا کیونکہ تیرا ارادہ اس میں تھا اسی طرح سے کوئی ذریعہ اگر کسی کی موت کا بنتا ہے لاپرواہی کی وجہ سے تو اس پر بھی ضمانت ہوگی جیسا کہ آگے آئے گا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس علاقے میں آدمی کو رکے رہنا چاہیے کئی اعتبار سے ایک سے تبار سے کہ وہ ذریعہ نہ بنے دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کا مومن وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں مسلمان وہ ہے المسلم وہ یدی کہ مسلمان وہ ہے جس کی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں ہاتھ سے مراد علماء نے کہا کہ اس میں وہ ساتھ ہیں اس کی ہر کوشش اس میں داخل ہے ذالک ابیما قدمت یاداق یعنی یہ تیرے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے تو انسان کے ہاتھ جو آگے بھیجتے ہیں سارے اعمال اس کے ہاتھ اس کے نمائندہ ہیں تو اس کی ہر کوشش اس میں داخل ہوتی ہے ہر اس کا عمل اس میں داخل ہوتا ہے وہ سلمان اپنے کسی بھی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے تو ایک تو یہ کہ دوسروں کو تکلیف اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے اگر وہ جاتا ہے دوسرا یہ کہ ایک آدمی اپنے علاقے میں رکا رہے اور اس کو موت بھی آ جائے تو یہ توکل اور یہ اللہ کی یعنی قدا پر رضا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر وہ راضی ہے تو اس میں رضا ہے اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اسی طرح سے اس میں احتساب ہے کہ ایک آدمی نیت یہ کرے کہ اگر موت آ بھی جائے تو شہادت ملے گی تو شہادت کا موقع اس کے لیے ہے کئی لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے ایسے حالات میں گھبرا جاتے ہیں ابھی ای موقع آیا ہے رکے رہو اپنے علاقے میں موت آنی آئے گی نہیں آنی نہیں آئے گی پھر بھاگنے سے تو موت سے بچ سکتا ہے نہیں پھر رکنے سے موت یقینی ہے نہیں ایک ہی علاقے میں کئی لوگ ہوتے ہیں ایک گھر میں ہوتے ہیں ایک مرتا ایک بچتا ہے کیوں رب العالمین اگر فیصلہ نہ کرے موت کا نہیں مرے گا تو احتیاط حدیث میں دیکھیے دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک آدمی اپنے علاقے میں رکا رہے یہ احتیاطی طور پر ہے لیکن اسی میں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرے اور گھبرائے نہیں اگر اس میں موت لکھی ہوگی تو ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی تو کہا سی بہت اس بات کا یقین رکھے کہ اس کو وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لکھی ہے تو اس میں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کورونا کی بیماری میں اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو کیا اس کے لیے شہادت ہے ظاہر اس بارے میں کوئی سریح روایت موجود نہیں ہے لیکن بعض اہل علم نے آ, یہ بات کہی ہے کہ امید ہے کہ ایسا آدمی جو کرونا کی بیماری میں یعنی فوت ہو جائے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے شہادت کا عجر ہے آ, شیخ عبداللہ المطلق یا اسی طرح سے دیگر علماء نے بھی بعض علماء نے بات کہی ہے غالب شیخ سلیمان الرحیلی کا بھی یہ قول ہے انہوں نے بھی یہ بات اریاب میں یہ بات ان کی آئی ہے تو یہ بھی کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے صراحت کے ساتھ تو حدیث میں نہیں ہے لیکن اللہ سے امید ہے کہ ایسا آدمی جو اس بیماری میں فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی شہادت ہوگی اس لیے کہ ایک حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدا شہداء پانچ ہیں المترون والمبطون الغریق وصاحب صاحب الحدم و شہید الفی اللہ شہید پانچ قسم کے ہیں اور پانچوں کو شہادت کا ثواب ملے گا ایک المطعون جو تعاون میں فوت ہو جائے دوتون جو پیٹ کی بیماری سے مرے اس حدیث کے ضمن میں علما نے کہا کہ ہر وہ بیماری امام النوی نے بھی ذکر کیا ہے کہ علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر وہ بیماری جس میں جو پیٹ میں ہوتی ہے یہ پورا بطن ہے تو اس میں ہوتی ہے تو اس بیماری سے اگر کوئی آدمی مرتا ہے چاہے وہ پھیپڑوں کی ہو چاہے وہ آنتوں کی ہو چاہے وہ کڈنی ہو یہ ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں یا چاہے ایک آدمی جو ہے اس کو یعنی اتنی قہ ہو کہ وہ مر جائے اتنی قہ ہو کہ وہ مر جائے اس کی وجہ سے یا اس کو اتنے لوز موشنس ہوں کہ وہ اس کے اندر جو ہے کمزور ہو کہ اس میں فوت ہو جائے اگر ایسی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے یہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے شہادت ہے تو اگر کوئی آدمی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرتا ہے یعنی اس کے بتن میں کوئی پارٹ فیل ہو جائے چاہے وہ پڑے ہوں چاہے وہ آتے ہوں چاہے وہ کڈنی ہوں یا چاہے وہ یعنی کوئی اور چیز ہو تو یہ ساری چیزیں بتن میں ہے تو اس سے آدمی فوت ہو جائے تو اس کے شہادت ہے وہ غریب اور جو آدمی ڈوب کے مر جائے یہ نہیں کہ آدمی خود چھلانگ لگائے مرنے کے لیے وہ خودکشی ہے وہ نہیں کوئی آدمی گیا ن میں اور ناؤ الٹی ہو میں ڈوب گیا اس کی نیت نہیں تھی اپنے آپ کو قتل کرنے کی ایسا آدمی یہ بھی شہید ہے وہ فاحب الحدم اور ایسا آدمی جو کسی عمارت کے نیچے دب کے مر جائے کوئی عمارت بلڈنگ کولیپس ہو گئی دیوار گر گئی اور اس کے نیچے دب کے مر گیا ایسا آدمی بھی شہید ہے شیخ حسین وغیرہ نے ضمن میں کہا کہ کوئی آدمی اگر ایکسیڈنٹ میں بھی مر جاتا ہے گاڑی کے نیچے دب کے مر جاتا ہے وہ بھی اسی کے ضمن میں آئے گا اس لیے کہ وہ بھی حدم کی صورت ہے دیوار گری اور گاڑی اس کے اوپر گری دب کے اس میں مر گیا تو اس صورت میں بات ایک ہی ہے تو اس طرح سے صاحب الحدم کے بارے میں بھی وہ شہید الفی اللہ اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں جو قتل ہو شہید ہو وہ بھی شہید ہے تو یہ ساری صورتیں شہادت کی ہیں ول مبتون کے ذمن میں اس کو لیا جا سکتا ہے اگر پیٹ کی وجہ سے کوئی آدمی مر جاتا ہے پیٹ کی بیماری کی وجہ سے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اللہ سے امید ہے کہ ایسا مریض کورونا کا اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے شہادت ہوگی ان اللہ اس حدیث کو امام البخاری المسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں چوتھی چیز اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے بیمار کو خود اپنے آپ اپنی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے یعنی کہ آدمی سب سے جا کے لپٹ جائے اور کہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے یا ناراض ہو جائے اگر لوگ سے احتیاط کر رہے ہیں کہ تم سے محبت نہیں کرتے ہو اکثر ایسا ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ میں بیمار ہوں خود دوسروں سے کیا کرے گا احتیاط کرے گا لیکن خود اگر بیمار ہو تو یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی دور نہ جائے مجھ سے کوئی احتیاط نہ کرے محبت اپنی جگہ ہے بلکہ واقعی محبت یہ ہے کہ ایک انسان دوسروں کی تکلیف کا خود خیال کرے لحاظ کرے میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے واقعی محبت یہ اپنی جگہوں کے لیے اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کے پھیلنے کا امکان ہو تو آدمی کو چاہیے کہ خود اپنے گھر والوں کو دوسروں کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے سے دور کریں تم دور رہو قریبت آؤ بیماری ایک دوسرے سے پھیل سکتی ہے اگر امکان ڈاکٹر بتاتے ہیں تو معاذ جبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آہدہ الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خمس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کا تاقید حکم ہم کو دیا گویا کہ ہم سے وعدہ لیا من فعل منہن کان ضامنن علی اللہ جو شخص ان پانچ چیزوں کا احتمام کرے اس، یہ اللہ کی اس کے لیے زمانت ہے یعنی جنت کی یا مغفرت کی ضمانت اللہ کی طرف سے یا اللہ کی حفاظت میں ہو اللہ کی حفاظت میں ہو شخص کا نمبر ایک جو شخص مریض کے عیادت کے لیے جائے او خرج مائے جنازین یا جنازے کے ساتھ جائے او خرج غازی فی صبیر اللہ یا پھر اللہ کی راہ میں غازی بن کر نکلے جنگ کے لیے نکلے اودا کا امام یورید ودالی کا تعزیرہ ہوں و توقیره. یا مسلمانوں کے حاکم مسلمانوں کا جو امام ہے اس کے پاس جائے اور اس کا مقصود کوئی حاجت نہ ہو بلکہ اس امام کی تعزیر اس کی تعید اور اس کا احترام ہو مسلمانوں کا حاکم ہے اس کے اوپر اتنی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کو سارے لوگوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے مسلمانوں کا رات دن ایک کر کے اس کو سارے ملک کے حالات دیکھنے پڑتے ہیں تو اس کے پاس جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ اس کے کام کی اس کی محنت کی اس کی جو بھی قربانی ہے وہ دے رہا ہے جو بھی اپنے موقع صرف کر رہا ہے امت کے لیے اس پر اس کا اس کی تعذیر کرے اس کو سپورٹ کرے یا اس کی توقیر کرے اس کا احترام کرے اس کی تعید کرے اس کی حوصلہ افزائی کرے تو اس جذبے کے ساتھ اگر اس کے پاس جاتا ہے اس یہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے آج بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ مسلمانوں میں حکام کے خلاف عام طور سے ایک ماحول بنتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات دکھائی دی اس کے خلاف میڈیا میں یا اسی طرح سے جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے زبان اور قلم کے ذریعے سے آدمی لوگوں کے دلوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے مسلمان حکام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا یہ خوارج کا طریقہ ہے یہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے دعا کرنا یہ سلف کا طریقہ ہے ان کو نصیحت کرنا ان کو نصیحت کرنا یہ سلف کا طریقہ ہے ان کو چھوڑ کے دوسروں کے سامنے ان کی برائیاں کرنا سلب کا طریقہ نہیں ہے تو کہا کہ او دخلا امام کا او اوقا فی ہی یا پھر اپنے گھر میں بیٹھ رہے اپنے گھر میں بیٹھا رہیں فیسلم ہو و یسلم وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہیں کہ لوگ بھی اس سے محفوظ رہیں اور وہ بھی لوگوں سے محفوظ رہے ایسا آدمی بھی اللہ کی ضمانت میں کوئی بھی شر لوگوں کے شر سے وہ محفوظ رہیں اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں اس میں سارے قسم کے شراتے ہیں چاہے وہ جنگی فتنے کے دور کے حالات ہوں مسلمانوں آپس میں جنگ ہو رہی ہو آپس میں مسلمان اختلاف میں لڑ رہے ہوں یا اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور فتنے میں شریک نہ ہو کسی مسلمان کے قتل کے لیے تلوار نہ اٹھائے یا اسی طرح سے وہ کوئی اور معاملہ ہو کہ باہر جائیں اور فتنے میں مبتلا ہو اور لوگوں کی اذیت کا ذریعہ بنے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے یا لوگ اس کی گمراہی کا ذریعہ بنے تو اس سے بھی محفوظ رہیں یا وبائی حالات ہوں اپنے گھر سے نکل کے جائے اس کی بیماری دوسروں کو لگے یا دوسروں کی بیماری اس کو لگے تو اپنے گھر میں بیٹھے رہنا فتنے کے دور میں پریشانی کے دور میں وباؤں کے ایام میں یہ بھی ایک صورت ہے اوقائے فی بی ہی فیسلم سمن ہوں یہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے غرض غائب نہیں جانے کی بعد تو ایسا آدمی اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے وہ گھر میں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے فی السلم لوگ اس سے بھی سلامت رہیں یہ بھی لوگوں سے لوگوں کے شر سے سلامت رہے تو اس سور اس حدیث کے ذمن میں اس بات کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس طرح کے امکانات ہو تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے جب کہ کوئی داڑیا اس کے باہر جانے کا نہیں ہے تو اس حدیث کو امام احمد اور تبرانی نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو یہ حدیث ہے تھری ٹو فائیو اس پر یہ حدیث موجود ہے نمبر پانچ مناسب علاج کرنا علاج کرنا بھی ضروری ہے بیماری کے وباؤں کے حالات میں جو بھی ممکن علاج ہو آدمی کو کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عباد اللہ کے بندو دعا کرو دوا کرو شفا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی بیماری نازل کی ہے اس کے ساتھ ساتھ شفا بھی نازل کی ہے اللہ تعالی نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کے لیے شفا نازل نہ کی ہو و الحرم یہ یہ روایت مسد احمد کی ہے اور الفاظ بھی احمد کے ہیں اسی کے ساتھ سنن میں بھی ہے لیکن دونوں چیزیں ایک ساتھ اس روایت میں آئی ہے کہ المئو الموت و سوائے موت اور بڑھاپے کے اور کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے شفا نازل نہ کی ہو ہر بیماری کے لیے شفا ہے ہاں بوڑھا آدمی واپس سے جوان نہیں ہو سکتا ہے چاہتا ہے ہو نہیں سکتا ہے موت گیا وہ آدمی واپس نہیں آ سکتا ہے وَمِن برزخن الى يوم ان کے آگے ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک وہ واپس نہیں آ سکتے دنیا میں تو مرنے والا دنیا میں نہیں آ سکتا ہے اور بوڑھا جوانی میں نہیں آ سکتا ہے دونوں کے لیے دروازہ بند تو کہا کہ یعنی جو بھی بیماری اللہ نے نازل کی اس کے لیے شفا ہے تو تم دوا کرو یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترغیبی آدمی کو چاہیے کہ وہ بیماری سے ضرور علاج کریں علاج کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے خود علاج کیا ہے اور آپ نے صحابہ کو علاج کرنے کے لیے کہا ہے اور صحابہ علاج دوا کرتے تھے لیکن موت کا کوئی علاج نہیں اور اسی طرح سے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے تو اس حدیث کو شیخ البانی نے سیل جامع صغیر میں صحیح کہا ہے نمبر 6 دوا آدمی کرے لیکن ڈاکٹر کو اپنا رب نہ بنائے بلکہ اللہ رب العالمین سے امید رکھے اور اللہ ہی پر توکل کرے شفا کے لیے دوا ذریعہ ہے لیکن شفا دینے والا اللہ ہے ڈاکٹر نہیں بہت سارے مریض کیا کرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بہت بڑی بیماری کچھ آ گئی اچانک کچھ ہو گیا ڈاکٹر صاحب اب میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے ڈاکٹر گھبرا جاتا ہے وہ بعض اوقات تو غیر مسلم ڈاکٹر گھبراتا ہے وہ تا نہیں, میرے ہاتھ میں نہیں بھائی یہ تمہارا اوپر والے سے مانگو میں ڈاکٹر ہوں میں بھگوان نہیں ہوں میں خدا نہیں ہوں میں گاڈ نہیں ہوں وہ جانتا مسلمان جہالت میں آ کے اس طرح کی باتیں ڈاکٹر سے کہتا ہے یاد رکھیں ڈاکٹر علاج کرتا ہے زندگی نہیں دیتا ہے ڈاکٹر دوا دیتا ہے شفا نہیں دیتا ہے شفا دینے والا اللہ ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو کیا کہا کہا ولکین اللہ ہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے میری بھوک مٹاتا ہے میری پیاس مٹاتا ہے مجھے کھلاتا پلاتا ہے وہ ادا مریت تو اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے شفا اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے نہ دوا نہ دوا والا ڈاکٹر کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے شفا صرف اور صرف اللہ دیتا ہے تو یسور شورا کیا ہے جس میں ہم ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اور انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ امبیا کو شفا دیتا ہے تو بیمار ہونا کوئی آ, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہی ہے بلکہ کبھی کبھی نیک لوگوں پر بھی بیماری آتی ہے نبیوں پر بھی آتی عائشہ جی. رضی اللہ کی روایت سے فرماتی ہیں کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب ہم میں سے کوئی انسان بیمار ہو جاتا تو آپ اپنا ہاتھ اس پر پھیر دے قال اور آپ یوں فرماتے آپ یہ دعا کرتے۔ ادوربناس وشف انتشافی لا شفا کہ اک شفا اللہ بسربناس اے لوگوں کے رب اے اللہ جو سارے لوگوں کا رب ہے ارداسا تکلیف کو بیماری کو پریشانی کو دور کر دے بھگا دے وشفی شفا دے دے انتشا فی تو ہی شفا دینے والا ہے لا شفاء الا شفاء اک تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں شفا ان لا دقما کہ ایسی شفا دیں کہ جو بیماری کا کوئی اثر نہ چھوڑے ذرا بھی بیماری باقی نہ رہے ایسی شفا فرما شفا کا ملا تو اس اس حدیث کو امام البخاری بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ بیمار کے لیے اس طرح سے دعا کرنی چاہیے ہاتھ پھیر کر اس کو رقیہ کہتے ہیں ہاں بعض بیماری ایسی ہیں جس میں ڈاکٹر قریب آنے نہیں دیں گے جیسے اس طرح کی وبائی حالات ہیں تو اس میں اس طرح کی ضد نہیں کرنا چاہیے بلکہ احتیاط کرنا چاہیے دور رہنا چاہیے اگر ڈاکٹر اس طرح سے کہتا ہے تو دور رہنا چاہیے تو یہ عام بیماریوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس طرح سے اس کے لیے رقیہ کیا جا سکتا ہے بعض لوگ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں تو مجھ کو اس کی اصل معلوم نہیں ہے آپ علما سے پوچھیں کیونکہ یہ جو ہے رقیہ سامنے پڑنے کی ہے نہیں کہ ایک آدمی دور سے واٹس ایپ کے اوپر کسی کو یہ رقیہ کرے اس طرح کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے اللہ عالم علماء سے پوچھنا چاہیے اس کو تو ایک تو رقیہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے اور معویدات اس پر تھتکارنا یہ پڑھ کے اس پر تھتکارنا یہ بھی ہم کو حدیثوں سے ملتا ہے بیماری کے علاج کے لیے عام بیماریوں کے لیے عائشہ ردی اللہ فرماتی ہیں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلی ہی جب گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا نفت علیہ تو آپ معبدات پڑھ کر اس پر نفس کرتے نفس کس کو کہتے ہیں اس طرح سے تھتکارنا تھارنے کو تھوکنے کو نہیں کہتے ہیں تھتکارنے کو کہتے ہیں تو نفس کے معنی ہوتے ہیں تھتکارنا اس طرح سے تھتکارنا کچھ قطرے جو ہیں لعاب کے انسان پر آئیں تو معاوضات پڑھ کر آپ نفت کرتے تھے معاوضات کیا ہیں تین صورتیں تین صورتیں پڑھ کے آپ مریض پر تھتکارتے یہ اس کے علاج کے طور پر تھا اس کو رقیہ کہتے ہیں تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور یہ بھی بیماری کے علاج کا ایک طریقہ ہے لیکن یہ نہیں کہ آدمی رے اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائے بلکہ ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے رقیہ بھی کرنا چاہیے کیوں اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ ہے اور وہ بھی ہے آپ نے یہ بھی کیا ہے اور وہ بھی کیا ہے صلی اللہ علیہ القاہ جبریل جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ کرتے رقا یہ رقیہ ہے قال اور کہتے ہیں، کیا کہتے ان یشفیک اللہ کے نام سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو اس سے بری کر دیں یا برکت عطا فرمائے اپنی طرف سے یبریک اور ومن کل ان یشفی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے تم کو شفا دے, دے، آپ کو شفا دے دے ومن شر حاسد ان اذا حسد اور اللہ تعالی آپ کو یعنی بری کر دے محفوظ رکھے ہر شر کے شر سے جب وہ حسد کریں وہ شرک آئین اور ہر نظر کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے اور آپ کو اس سے نکال دے بری کر دے آپ کو شفاتہ فرمائے تو یہ مسلم کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ جبریل کرتے تھے اور یہ رقیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ کا اقرار اس پر جبیل کر رہے ہیں تو یہ خود اللہ کی طرف سے ہے اسی طرح سے اگر یہ آدمی نہیں کر سکے ہے تو کیا کر سکتا ہے اگر اس کے چھونے یا اس کے قریب جانے کا امکان نہیں ہے تو کیا کرے تو ایسی صورت میں اور بھی دعائیں ہیں اس کے لیے دعا کر سکتا ہے یا پھر اگر قریب جانے کا امکان ہے مزید یا دواخانے میں جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد مسلمن یعود مریضان جب بھی کوئی مسلمان جو مسلمان بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے لم یحضر اجلہ جس کی موت ابھی آئی نہ ہو فےقول سبع مرات تو سات مرتبہ اگر وہ یہ کہتا ہے اسال اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیك میں اللہ عظیم سے اللہ عظیم سے اللہ تعالیٰ سے جو کہ عظیم ہے اس اللہ العظیم اس عظمت والے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں مانگتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے جو عرش عظیم کا رب ہے میں اس سے دعا کرتا ہوں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو وہ تم کو شفا دے دے جب بھی کوئی سات مرتبہ کسی مریض کے پاس یہ دعا پڑتا ہے تا آپ فرماتے اللہ عوفی اس کو اللہ رب العالمین اس مریض کو آفیت عطا فرماتا ہے یعنی اس بیماری سے اس کو شفا اور نجات دے دیتا ہے محفوظ کر دیتا ہے تو اس حدیث کو امام ترمدی نے روایت کیا ہے اور سعید جامع میں شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو یہ اذکار ہیں یا رقیہ ہے جو مریض کے پاس کیا جا سکتا ہے بعض اوقات اگر مثلاً مسلم ممالک میں مسلم ممالک میں اگر ڈاکٹرز ہیں تو وہ مریض کے لیے ایسا کر سکتے ہیں اگر ایسی صورت میں جب کہ ان کے رشتہ دار ان کے پاس نہ جا سکتے ہوں تو ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے لیے کر سکتا ہے اگر مسلمان ڈاکٹر ہے تو اس کو کرنا چاہیے تو آٹھویں چیز اس میں کیا ہے بعض اذکار ہیں جو احتیاطی طور پر ہیں جن سے آدمی مصیبت سے وباؤں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور بہت سارے ہیں سارے یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتے ہیں کچھ چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مامن عبد الباحق المن و مسا اک اللہ جو کوئی بھی بندہ ہو غریب ہو امیر ہو کیسا بھی ہو نیک ہو جیسا بھی ہو مامن عبدین یقول فی صبا حکل یومن و مسا اک اللہ جو بھی بندہ اپنے دن کی صبح میں یا اپنی رات کی شروعات میں شام میں مسائی کل لیلت یعنی اپنی رات کی ابتدا میں تو یہ دعا پڑھتا ہے کونسی دعا ہے بسم اللہ اللذی لا یضر معسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وهو السمی العلیم ثلاث مرات لم یضر لم یضر رہو شیئی جو بھی بندہ اپنی دن کی شروعات میں یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے تب اور یا یہ فجر کے بعد بھی ہو سکتا ہے یعنی صبح میں ہونا چاہیے اور مسا اک اللہ رچن یا اپنی رات کی شام میں علماء نے اس سے مراد لیا کہ مغرب کے بعد ہے مسا کا اطلاق دونوں وقتوں میں ہوتا ہے یہ عصر کے بعد کے لیے بھی ہوتا ہے اور مغرب کے بعد کے لیے بھی ہوتا ہے حدیث کا سیاق دیکھ کر سمجھنا چاہیے کہ مراد رات ہے رات کی شروعات یا پھر شام ہے یہ جو غروب سے پہلے ہوتا ہے تو یہاں پر زیادہ غالب یہ ہے کہ اس سے مراد مغرب کے بعد کا وقت ہے وہ مسا لَيْلَةٍ <لَيْلَتِين> لیکن بعض روایتوں میں اثر کے بعد بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے بعض علماء نے تو یہ بھی کہا کہ وہ ظہر کے بعد سے مزہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو علا کل حال حدیثوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں سیاق کیا ہے اور اس کے اعتبار سے اس کے معنی متعین کرنا چاہیے فی صبح وہ مسا اقلیہ بسم اللہ شعیع میں اللہ کے نام سے جو بھی عمل کرتا ہوں باہر جاتا ہوں یا میں اللہ کا نام لیتا ہوں وہ اللہ الذي اللہد اللہ شعیع جس کے نام کے ساتھ جس کا نام لیا جائے تو کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی ہے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز مدرت نہیں پہنچاتی ہے فی الدی ولافی سماں نہ زمین میں نہ آسمان میں وہ سمی العالیم اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے جب کوئی آدمی صبح شام یا دعا پڑتا ہے تین مرتبہ صبح بھی تین مرتبہ شام بھی تین مرتبہ لم یدرحو شعیع کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی اللہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچانا چاہے یہ بات یاد رکھیں کہ دعائیں یا اسی طرح جزگار جتنے بھی ہیں یہ اللہ سے دعا ہیں اللہ کو پابند کرنے کے لیے نہیں ہے اللہ رب العالمین سے گزارش ہیں اب اللہ رب العالمین مالک ہے کائنات کا چاہے وہ ہماری گزارش کو قبول کریں یا نہ کریں اس کا فیصلہ ہماری دعا سے اوپر ہے بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں پڑھا لیکن تکلیف ہوئی لوگ کیا کہتے ہیں روز پڑھتا میں لیکن تکلیف ہوئی مجھ کو بھئی آپ کی جو دعا ہے اس پر وعدہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن اللہ تعالی کا یعنی فیصلہ تقدیر کا سب پر غالب ہے کبھی اللہ رب العالمین اپنی طرف سے چاہتا ہے کہ بندے کو تکلیف دے تو اللہ رب العالمین بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اس کے, اس کے پاس وہ اوساف نہیں ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر اس کی حفاظت کی جائے کچھ ایسا کام اس سے ہوتا ہے جو حفاظت سے اس کو محروم کر دیتا ہے یہ ساری چیزیں بھی دیکھنا چاہیے دعا میں شک کرنے کی بجائے اپنے حال پر غور کرنا چاہیے تو اس حدیث کو امام ترمدی نے یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے دعاؤں کی اور ازکار کے تعلق سے کہ ذکر کرنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے صرف ذکر کو نہیں دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو نتائج آتے ہیں پڑی ہوئی چیز اور پڑھنے والا دونوں کو دیکھنا چاہیے صرف پڑھی ہوئی چیز کو نہیں وعدہ اپنی جگہ پر ہے لیکن پڑھنے والا کیسا ہے کس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے کس یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ ساری چیزیں اور وہ کہیں اللہ کے عذاب کا مستحق تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ سارے گنا پہ گنا کریں اور صبح شام اس دعا پڑھتا رہے اور کہ آپ محفوظ اللہ کا عذاب آئے گا تو اس پر آئے گا کیوں اس لیے کہ اس نے کی کی نتیجے میں عذاب آتا ہے تو کوئی یہ دعائیں ایسی چھتری نہیں کہ اللہ کے نافرمانی فرمانی کر کے آدمی اللہ سے محفوظ ہونے کے لیے اس کو بہانہ بنا لے ڈھال بنا لے ایسا نہیں ہے اللہ اگر پکڑنا چاہیں تو پکڑے گا سزا دینا چاہیں تو ضرور دے گا تو یہ کبھی کبھی اللہ اپنی طرف سے بھی بندے پر مصیبت ڈالتا ہے اللہ کا فیصلہ تمام چیزوں کے اوپر ہے واللہ اللہ غالب امر ہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو یہ حدیث بھی ہم کو بتاتی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ احتیاط کرے ساری احتیاط اس کے بعد بھی تکلیف ہو سکتی ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ احتیاط نہ کریں احتیاط تو کرنا چاہیے کیونکہ یہ ذریعہ اور سبب ہیں حفاظت کا عموماً اللہ تعالیٰ بندے کی دعا ضرور سنتا ہے لیکن کبھی اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے آخرت کے لیے اور دنیا میں تکلیف ڈالتا ہے دعا رد نہیں ہوتی ہے لیکن کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیف ڈال کے آخرت میں بہتر بدلہ اس کو دعا کا دیتا ہے تو اس طرح سے بھی اللہ تعالی کرتا ہے تو وہ زائے نہ ہو. اس کی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ پڑھتا رہے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا تین مرتبہ صبح شام پڑھنے پر اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے اور مذرت بندے کو نقصان تکلیف نہیں پہنچتی ہے اس حدیث کو امامت ترمیدی ماجہ اور حاکم میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجول و ممبئی تھی ہی فَقَالَ بسم اللہ توکل تو اللہ بلّہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے آپ کو بعض اوقات باہر جانا پڑتا ہے بیماری کے ایام میں وبا کے ایام میں بھی ضرورت کے لیے بچوں کے دودھ کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے تو اب گھر سے باہر اور یہ عام دنوں کے لیے بھی ہے چاہے ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو چاہے کسی اور دشمن کا خوف ہو اگر کوئی یا شیطان کا خوف ہے خاص طور سے سب سے بڑا دشمن ادا خرج رج ال بیٹھی ہی جب کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلے فقال اور وہ یہ دعا پڑے بسم اللہ ہی علی اللہ میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں اللہ پر توکل کرتے ہوئے گھر سے باہر جا رہا ہوں میں نے اللہ پر توکل کیا لا حول ولا قوت اللہ باللہ کوئی ہول اور کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے یا اللہ کے سوا نہ کوئی ہول ہے نہ قوت ہے ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حال اور قوت کے مانا کیا ہے کہتے ہیں ہال کے معنی ہے تحویل کرنا ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل کرنا حالات کو بدلنا اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے اس کو اور اللہ تعالی جب تک کہ نہ چاہیں کوئی آدمی ایک حال سے دوسرے حال میں دوسرے کو یا کسی بھی چیز کو بدل نہیں سکتا ہے تو حول کی قدرت کسی میں نہیں ہے سوائے اللہ کے اللہ اگر کسی کو دے تو کر سکتا ہے یہاں سے وہاں اٹھا کے بھی ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. کسی چیز کو تبدیل ہم نہیں کر سکتے ہیں سوائے اللہ کی توفیق کے جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو کائنات میں اچھے حالات برے حالات جو تحویل ہوتی رہتی ہے تو یہ یہاں مراد ہے تو اور اس میں ساری چیزیں آتی ہیں ساری چیزیں آتی ہیں لا حول ولا قوت اور کوئی قوت نہیں ہے ان ان ان اس تحویل کی قوت ہونا چاہیے تو نہ کوئی تحویل ہو سکتی ہے نہ اس کی قوت کسی کو مل سکتی ہے سوائے اللہ کے اللہ کی توفیق کے ہے بعض علماء نے یہ بھی کہا اس سے مرادی ہے کہ حول سے مراد ہے گناہ سے رجوع اور قوت سے مراد ہے نیکی کی قدرت نیکی کی قوت دونوں اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے نہ انسان گناہ سے لوٹ سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہ انسان نیکی کر سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر لیکن امن فہمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اس کو خاص کرنا صحیح نہیں اس لیے کہ اس کی ایک قسم یہ ہے یہ ایک خاص چیز ہے اور مراد حدیث میں عام ہے وبا کے حالات کو تبدیل کر دینا اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ بیماری کے بیماری سے شفا کی طرف تحویل یا اسی طرح سے فقر و فاقی سے وسعت کی طرف تحویل اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے تو اس طرح سے یعنی گناہوں سے نیکی کی طرف تحویل اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے لاہ قوت اور جو بھی انسان کو سوچنا ہے بولنا ہے عمل کرنا ہے یہ جو یہ سارے افعال ہیں انسان کے ان کی قوت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے اتنی بڑی چیز آپ دیکھیے اور کیجئے. لا لاہول ولا قوت اللہ بلّہ تو اللہ کے سوا نہ کوئی اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی حول ہے نہ کوئی قوت ہے جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے قال یو قال تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کیا ادیتا وہ کوفی تھا تجھ کو ہدایت دے دی گئی اللہ کی طرف سے تجھ کو ہدایت دے دی گئی وہ اور تیرے لیے کفایت کر دی گئی وہ اور تیری حفاظت کا انتظام کر دیا گیا تو محفوظ کر دیا گیا اگر آپ دیکھیں دنیا اور آخرت کی ساری خیر اس میں سمیٹ لی جاتی ہے اس میں ساری خیر دنیا کی سمیٹ لی گئی ہے اور آخرت کے لیے انسان دو چیزوں کی اس کو ضرورت ہے ایک دین دوسرے دنیا دنیا اعتبار سے دیکھیں دینی اعتبار سے آپ دیکھیں ہدایت کا سب سے زیادہ محتاج ہے اللہ تعالی اگر ہدایت نہ دے سب کچھ مل جائے کیا فائدہ ہے سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہدایت ہے انسان کو ہدایت ملنا الحمد للہ ہدا لہذا جنت میں جا کے جنتی بھی کیا کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے اللہ کا بہت احسان ہے اللہ بھی جس نے ہم کو اس جنت کی ہدایت دی وہاں جا کے ہدایت پر شکر کریں گے اللہ تعالی کا تو ہدایت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح سے نہ صرف دین کے اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی فیصلوں کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ملنا کیا قدم اٹھائیں کون سی دوا کریں کون سے بزنس میں ہاتھ ڈالیں یہ رہنمائی اگر اللہ انسان کو نہ دے تو انسان صحیح فیصلے نہیں کرے گا تو انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے دنیا میں چاہے وہ دینی ہو یا دنیوی ہو ایک گائیڈنس دوسرے اس کے پاس اسباب اور وسائل چاہے دوائیں ہوں چاہے معلومات ہو یا کوئی اور چیز ہو کتابیں ہوں اس کے پاس اسباب کم ہو جاتے ہیں اس کے لیے کفایت اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے کافی اسباب اس کو فراہم ہو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے اس کی کمیوں کا تدارک اللہ تعالیٰ کر دے اس کی کمیوں کی بھرپائی اللہ کرے ہیں. اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے علیہ صلاح بھی کافی ناپا ہے کہ جو کچھ کم اس کے پاس ہے اس کمی کا اس کو کوئی پھر قلق کو افسوس نہ ہو اور اس کمی سے اس کے لیے کوئی نقصان نہ ہو وہ کچھ کرنا چاہتا نہیں اس کے پاس کوفی تھا اللہ اس کے لیے کافی ہے کفایت اس کے لیے کر دی گئی جو بھی مطلوب ہے اس کے لیے اسباب کافی ہو گئے چیزیں دو طرح کی ہیں ایک تو چاہیے دوسری نہیں چاہیے صحت چاہیے مال چاہیے علم چاہیے دین چاہیے اور بہت ساری چیزیں چاہیے تو جو چاہیے اس کے لیے اللہ کی طرف سے کفایت کر دی جائے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے کافی اسباب اس کو اللہ کا کرے لیکن کچھ نہیں بھی چاہیے بیماری نہیں چاہیے ایکسیڈنٹ نہیں چاہیے دشمن کی دشمنی نہیں چاہیے شیطان کا فتنہ نہیں چاہیے گمراہی نہیں چاہیے اس سے حفاظت اللہ کی طرف سے کر دی جاتی ہے چاہے وہ شر دینی ہو یا دنیاوی ہو اب غور کرے تین چیز ہدایت مل جائے رہنمائی گائیڈنس دوسرے کفایت ہو جائے مطلوب کے لیے اسباب اور تعاون فراہم ہو جائے تین جو شر ہے جو غیر مطلوب ہے جس سے یہ نہیں چاہتا ہے بھاگنا چاہتا ہے اس سے اس کے لیے وکایاں اس کے لیے حفاظت ہو جائے اور کیا چیے آپ کو دنیا بتائیے چوتھا آپ غور کریں ڈھونڈے تلاش کریں نہیں ملے گا یہ تین چیزیں جو اصل ہیں تو کہا کہ اس کے لیے اعلان ہوتا ہے لہو شیقین شیطان بازو ہٹ جاتے اس سے اس نے اب یہ دعا کی ہے تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتے ہیں اور فیقول الہو شیطان آخر ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے فلا بھی راج الد ہو دیا ہوا کفیا اب کیا بس چلے گا تیرا اس بندے پر اس آدمی پر تیرا کیا زور چلے گا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس کے لیے ہدایت کفایت اور وقایت اس کے لیے وقایا اس کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی ہے اب کیا چلے گا تیرا زور اس کے اوپر کیا کر سکتا تو اس کا کیا بگاڑ سکتا اس کا تو اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی مل گئی اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا انتظام ہو گیا اب کیا بس چلے گا تیرا اس کے اوپر نہ تو گمراہ کر سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے یہ میں اس تناظر میں بھی کہہ رہا ہوں کہ تعون شیطان کے اثر سے بھی ہوتا ہے تو یہ حفاظت جو ہے شیطان سے انسان اگر یہ دعا کا اہتمام کرے تو وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے اس حدیث کو امام ابود نس اور ابن حبان نے روایت کیا اور سعید الجام صحیح بانی نے اس کو صحیح کہا ہے اسی کی ضمن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو دوا کرنا ہے وہ صدقے سے بھی دوا ہوتی ہے شیخ البانی نے صحیح ترغیب میں ایک روایت نقل کی ہے ابوداود اور تبرانی اور بہقی کے حوالے سے اور مجموع ترک سے اس کو شیخ البانی نے کہا کہ یہ حسن روایت ہے اس کے ترک مرسل بھی ہے مرفون بھی آئی ہے اور مرسل یہ روایت موجود ہے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے کیا حدیث ہے دا دا مردا صدقہ اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ جب بھی گھر میں بیمار ہوں ہم صدقہ کریں تاکہ اللہ رب العالمین اس صدقے کے ذریعے سے ہمارے حال پر رحم کریں کیونکہ نیکیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کے رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اللہ بندو پر رحم کرتا ہے تو صدقے کے ذریعے سے بھی علاج کیا جائے تو دا و مردا صدق حدیث میں آیا ہے کہ اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کرو تو اس حدیث کو شیخ البانی نے سے ترغیب حدیث نمبر پر اس کو حسن کہا ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے گھر والے بیمار کی طرف سے بلی دیں بعض علاقوں میں کیسا ہے ایک جان کے بدلے دوسری جان یہ نہیں مرنا اس لیے بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہے پھر بکرے پر ہاتھ بھی اس کا پھیرا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی جان کے بدلے اس کی جان دی جا رہی ہے یہ مشرقین کا طریقہ ہے جو بلی چڑھایا کرتے تھے شائقین کو اور آج بھی کرتے ہیں ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے جان کے بدلے جان نہیں ہے بلکہ یہ صدقات کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو کھلایا پلایا کپڑے دیئے اس کو پیسے دیے اس کو اس کو جان چاہے ذبح کر کے اس کو گوشت دیا یا اس کو پھر کھانا پکا کے کھلایا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تصور رکھنا کہ بیمار کہیں مر نہ جائے اس کی زندگی کے لیے جانور کی زندگی اس کے بدلے قربان کی جائے تاکہ اس زندگی کے دینے سے یہ زندگی بچ جائے تو اس کو بلی کی صورت میں دیا جائے. یہ اسلام میں نہیں ہے اس کو بھی یاد رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی جانور زبان کرے اور اس کا گوشت کھانا وانا بنا کے لوگوں کو کھلائے لیکن یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی جان کے بدلے بدلی جو ہے اس کی جان دی جائے یہ طریقہ صحیح نہیں اسلام میں نہیں ہے نمبر نو وبا اور بیماریوں کے دور میں چاہے انفرادی حالت ہو سماجی حالت ہو بہت سارے نسخے انٹرنیٹ پہ ملتے ہیں یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا یہ کریں گے تو یہ ہوگا یاد رکھیں یعنی شرکیا اسباب سے بچنا چاہیے یہ تاویز گلے میں لٹکا دو پھر کوئی چاہے کورونا ہو یا کچھ بھی ہو تم کو نہیں ہوگا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں خرافات اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے شرکیا یا تمائم تمیمے تعویز گنڈے اور عملیات سے بچنا چاہیے خرافات سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اللہ کا تمیمتن فقد اشرق جس نے تمیمہ تعویز گنڈے لٹکائے اس نے کیا اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے شیخ الالبانی نے سیل جامع میں اس کو ذکر کیا ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا لئی سمنا من, مَن تطیارہ وہ تو یہ ہمیں سے نہیں جو شگن لے بس شگونی شگن لینا ہمیں سے نہیں ہے جو تطئر کرے پہلے لوگ پرندہ اڑاتے تھے دائیں گیا تو کام ہوگا بائیں گیا تو کام نہیں ہوگا تو اس طرح سے جو ہے تطئر کرتے تھے اسلام میں اس طرح کا شگن نہیں ہے تو کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تطیر کریں یا اس کے لیے کوئی دوسرا شگن لے ولا, وَلَا, وَلَا <لَحُن> یا جو کاہن کا کام کرے یا پھر کاہن کے پاس جا کر اس طرح کی چیزیں معلوم کرے کہ فلاں گاڑی کہاں ہے میری یا فلاں بھاگ کے گیا گھر چھوڑ کے وہ کہاں ہے یا فلاں چیز ہوگی وہ کب ہوگی کاہن اور ارداف دونوں میں فرق بتایا علماء نے تو ان لوگوں کے پاس جا کر فیوچر کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرے رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا بیمار صحت مند ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اس طرح کی باتیں کاہن سے اگر معلوم کرتا ہے خود کرتا ہے یا دوسروں کے ذریعے کرواتا ہے خود دوسروں کے لیے کرتا ہے یا دوسروں کو بھیج کے کسی کاہن سے کوئی کرواتا ہے تو یہ ہم میں سے نہیں ہے او صحرا او صحرا لہو. یا جادو کریں یا اس کے لیے جادو کیا جائے خود جادو والا عمل کریں یا کسی اور سے اپنے لیے جادو والا عمل کروائیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جادو کفر ہے تو اس طرح کی جادوئی اعمال کرنا یہ کفری چیزیں ہیں اس سے بچنا چاہیے باباوں کے پاس لوگ جاتے ہیں بابا ہمارا بیمار اچھا نہیں ہو رہا سارے دواخانوں کے دروازے کھٹکھٹائے کسی سے نہیں ہو رہا بابا آپ علاج کرو پتا ٹھیک ہے مرغا لاؤ ایسا جس کا رنگ یہ ہو لیمو لاؤ ایسے جو ایسے ایسے ہوں کیل لاؤ اس قسم کے یہاں ٹھوکیں گے وہاں ٹھوکیں گے فلاں جگہ جا کے جسم اللہ کے بغیر زبا کرو قبرستان میں جاؤ اس کی مٹی لاؤ سب شرکیات ہیں جادو والا عمل اسلام سے باہر کر دیتا ہے ایسا آدمی بغیر توبہ کے مرے کفر پر مرا ایسا آدمی جو بغیر توبہ کے مرے کفر کی موت مرا بچے ایسی چیزوں سے اور آدمی دھوکا نہ کھائے وہ تو مسلمان ہے جادوگر تھوڑی ہے تو بابا ہے تو اب دھوکا نہ کھائیں ایک آدمی وہ خود مسلمان ہے کہ نہیں آپ کو گارنٹی ہے اس کی وہ خود جادو کر کے کافی ہو گیا ہے آپ اس کو اس کے صرف اسلام کے نام کی وجہ سے آپ عبداللہ اور عمر اور ابو بکر نام اس کا سن کے آپ دھوکا کھا رہے ہیں دھوکا مت کھائیے لہذا ایسے لوگ جو جادو کریں ان سے بچنا چاہیے جادو عمل نہیں کرنا چاہیے مجبوری میں آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے زندگی بچانے کے لیے جہنم مول لیتا ہے یاد رکھیں ایسا نہ کریں ہمارا بچہ ہمارے گھر کے لوگ مر جائیں چلے گا شرک نہیں کریں گے ہم اس کو یاد رکھیے وہ مر گیا چلے گا لیکن شرک نہیں کریں گے ایک آدمی شرک پر مرے موت تو ایسی بھی آنے والی ہے بھائی آج بچ گیا تو کیا کل نہیں بچے گا کل نہیں مرے گا آج نہیں تو کل تو مرنا نہیں ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی کسی کو بھی نہیں ہے تو پھر کل مرنے کی بجائے یعنی آدمی شرک پر مرنے کی بجائے آدمی توحید پر مرے توحید پر آدمی مرے اللہ جب چاہے گا اس سے ایک منٹ پہلے بھی نہیں جائے گا اور بعد میں بھی جائے گا لہٰذا آدمی شرک نہ کرے اور جادوگروں سے اس طرح کی علاج نہ کرے امام اتبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے نمبر دس حرام چیزوں سے بھی علاج سے بچے حرام چیزوں سے بھی علاج سے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نے بیماری بھی پیدا کی اور دوا بھی پیدا کی بیماری بھی اللہ کی مخلوق ہے اور دوا بھی اللہ کی مخلوق ہے فتدا تو تم دوا کرو ولادا بے حرام لیکن حرام سے علاج مت کرو حرام طریقے سے حرام چیزوں سے علاج مت کرو تو یاد رکھیں کوئی ایسا ایسا علاج نہیں ہونا چاہیے جو شریعت میں حرام ہو ایسی چیزیں کھا پی کے علاج نہیں ہونا چاہیے جو حرام ہو تو حرام طریقے سے یا حرام چیزوں سے علاج نہیں کرنا چاہیے اس اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے ایک چیز گیارہویں چیز اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو نہیں معلوم خام لوگوں کو علاج مت بتاؤ بہت سالوں کو شوق ہوتا ہے ایک کام کرو یہ کھاؤ علاج ہوگا کیونکہ اور آج کل تو انٹرنیٹ پہ ہر ایک آدمی کو موقع ہے فیس بک یوٹیوب پہ ہر آدمی اپنی عقل سے کچھ نہ کچھ علاج بتا کے لوگوں کو آ, بتا رہی ہے کھاؤ فلانا کبوتر ہے اس کا جو ہے جو پاکانے کی چیزیں ہوتی ہیں یا فلان چیز ہوتی ہے گردے ہوتے ہیں اوجڑی ہوتی ہے نکالو فلاں جانور کی وہ کھاؤ یہ پڑھو فلاں چیز کرو اپنی طرف سے کچھ بھی نسخے آدمی بتاتا ہے نہ کریں ایسا آدمی کی سعادت ہے کہ وہ اپنی جہالت کو جانتا ہو اپنی جہالت کو جاننا بھی سعادت ہے. اس لیے کہ جب یہ معلوم ہوگا تبھی اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا ورنہ اپنی اور دوسروں کی گمراہی اور ہلاکت کا ذریعہ آدمی بنے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تطبب جو آدمی حکیم بن کے لوگوں کو طبی نسخے دینا شروع کر دے جبکہ وہ اس میدان میں جانکاری نہیں رکھتا ہے وہ آدمی لوگوں وہ ایکسپرٹ نہیں ہے اس کو اس کا اس میدان میں جانکار ہونا لوگوں میں معروف نہیں ہے آتھارٹی نے اس کو الاؤ نہیں کیا ہے تو آپ نے فرمایا فہوا بامن اگر اس کے علاج بتانے کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو جائے بھرپائی اس کو دینی پڑے گی فہوا بامن ان ضمانت دینی پڑے گی اگر اس کے علاج کرنے کی وجہ سے دوا دینے کی وجہ سے جبکہ وہ آفیشلی یا سینکشن نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے وہ لیکن بتا دیے فلاں چیز کھاؤ اور وہ آدمی کھا کے مر گیا یہ بیماری بڑھ گئی تو ضمانت اس کو لینی پڑے گی یہ ذمہ دار ہے اس کی اس کے نقصان کا تحبی میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی یعنی لوگوں کو بغیر علم کے نسخے نہ بتائے بغیر علم کے نسخے نہ بتائے کہ فلاں کھاؤ شفا ہو جائے گی, فلان چیز کرو, شفا ہو جائے گی. یا فلان چیز کرو کچھ بھی نہیں ہوگا علما بتائے چائے حدیث سے مطلب سمجھ لیا جو بھی چاہے اپنے دل سے بنا لیا اور آدمی کہے کہ کچھ نہیں ہوگا اور کسی کو ہو گیا پھر یہ کہ تقدیر میں تھا اس کی یہ جہالت ہے نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے بغیر علم کے نہ دینی نسخہ بتانا چاہیے نہ دنیاوی نسخہ بتانا چاہیے تو اس حدیث کو امام ابو داود صحیح ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6153 اور یہ حدیث حسن ہے تو بغیر علم کے نسخہ نہ بتائیں ہاں کسی نے بتایا ہو کسی ڈاکٹر نے کسی عالم نے تو اس کو بتا سکتے ہیں عالم سے بھی مراد ہوا عالم جو قرآن کا عالم ورنہ پچاس سو لوگ آج مارکیٹ میں ہیں جو اپنی عقل سے کچھ بھی بتا رہے ہیں اتنے ہزار بار یہ پڑھ لو تو سب صحیح ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا اسی طرح سے بیمار کو یہ چاہیے اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی شکایت نہ کریں کیا اللہ تعالیٰ نے حالات ڈال دیئے ہیں بیماری جاری نہیں ہے فائنینشیل حالات دیکھو کیسے ہو گئے ہیں کمپنیوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا گھروں میں بیٹھے بیٹھے وزن بڑھ رہا ہے آہ, یہ بھی سب کہہ رہے ہیں یہ ایک نئی بیماری آ رہی ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو سٹریس بڑھ رہا ہے ڈپریشن بڑھ رہا ہے کیا اللہ کیوں کر رہا ہے ایسا اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے راضی رہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم خاص طور سے بیمار آپ نے فرمایا قال اللہ تعالی اللہ تعالی, اللہ تعالی کا فرمان ہے ادب تلئی تو آپ جب میں اپنے مومن بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کروں بیماری میں مثلا فلم یشکون اللہ ہی اطلقت ہو من اساری اگر کسی بندے کو میں بیمار کر دوں مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ آنے جانے والے عیادت کرنے والوں کے سامنے میری شکایت نہ کرے دیکھو نا اللہ نے کیسا کیا اچھا خاصا تھا اللہ نے کیا کر دیا میرا حال میری شکایت نہ کرے آنے جانے عیادت کرنے والے ملنے جلنے والوں سے میری شکایت نہ کرے اتلخت من اساری میں اپنی قید سے اس کو آزاد کر دیتا ہوں سم ابدل تو لحمن خی رم لحمی اور دمن خی پھر میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے اس کے جسم کو بہتر جسم سے اور اس کی خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں اور فرمایا سمف العمل پھر وہ نئے سرے سے عمل کرنے والا بن جاتا ہے نیا انسان بن جاتا ہے نیا گوشت نیا خون نیا عمل وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے ایک نئی زندگی اس کو میں دیتا ہوں وہ فریش سٹارٹ کرتا اپنی زندگی کا اس کو بہتر انسان بنا کے میں دنیا میں چلاتا ہوں اس حدیث کو امام حاکم اور بحقین نے روایت کیا ہے اور سیر جامع صغیر 4301 پر شیخ سو پر نے اس کو صحیح کہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب اللہ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے وہ شکایت نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اللہ بدلے شکایت مت کیجیے ایک اور حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی بندے کو جب مبتلا کرتا ہوں بیماری میں مصیبت میں پریشانی میں وہ تلئی تو ہو جس چیز میں میں نے اس کو مبتلا کیا ہے اس پر میری حمد کرتا ہے تعریف کرتا ہے شکایت نہیں اللہ کی حمد یومی <الخطايا> وہ اپنے بستر سے اس حال میں اٹھتا ہے کہ گویا اس دن اس کا حال تھا جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے جب پیدا ہوا تھا اس پہ کوئی گناہ نہیں تھا اتنا پاک کر کے اس کو اٹھاتا ہوں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے اس نے آج ہی جنم لیا ہے وہ یقول وجل اور اللہ تعالی اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو قید کر دیا تھا اس کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا لہو کما کن تم تجرو نہ تجرو نہ وہ صحیح ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو قید کر دیا اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیا تو جیسے صحت مندی کے دنوں میں وہ نیکیاں کرتا تھا آج بھی اس کے لیے وہ نیکیاں لکھتے رہو تاج پڑھتا تھا لکھو تاج وہ صدقے کرتا تھا لکھو وہ ذکر کرتا تھا تلاوت کرتا تھا اور بہت کچھ کرتا تھا بہت ساری نیکیاں صحت مند تھا اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے وہ امال اس سے چھوڑ گئے ہیں تو اس کے لیے وہ امال اب بھی لکھتے رہو فرشتے اس کے لیے روزانہ وہ عمل لکھتے رہتے ہیں جتنے سال وہ بیمار رہے گا اس کے لیے لکھتے ہیں کب جب وہ بیماری کے ایام میں اللہ سے راضی رہیں اللہ کی حمد کریں اس کی شکایت نہ کریں کتنی بڑی چیز ہے بغیر کچھ کی اس کو ثواب مل رہا ہے یعنی ان نوافل کا ان نیکیوں کا جو نہیں کر سکتا ہے جن سے وہ عاجز ہے اس حدیث کو امام احمد آبو یعلا طبرانی نے روایت کیا ہے اور صحیح الجام سعید چار تین سو پر شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ دنیا کی تکلیف تکلیف ہے لیکن کب تک ہے موت تک ہے آخرت میں جانے کے بعد جب ان تکلیفوں پر اجر آدمی دیکھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غور کیجئے اس کو قیامت کے دن جن لوگوں کو دنیا میں آفیت ملی تھی نہ کوئی بیماری نہ کوئی پریشانی نہ فقر و فاقہ, نہ کوئی تنگی نہ کوئی مصیبت نہ کوئی تکلیف دنیا میں آفیت سے ہوتی ہے قیامت کے دن جب ان لوگوں کا ثواب دیکھیں گے جن پر دنیا میں مصیبتیں اور بلائیں آئیں فقر فاقہ آیا بیماری آئی تکلیف ہوئی ان پر دنیا بھر کی مصیبتیں آئی جب ان کا ثواب دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم کاش ہماری چمڑی کو قینچیوں سے کتر دیا جاتا ہے اتنی تکلیف دنیا میں ہم کو دی جاتی کہ ہماری جلد کو قینچیوں سے کتر دیا جاتا وہ اس لیے کہ آج دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو تکلیف پر اجر مل رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے جن لوگوں کو آج قیامت کے دن ثواب اور اجر اور انعام اللہ دے رہا ہے اتنا بڑا انعام کاش کی دنیا میں ہم پر تکلیفیں آتی ہے اور تکلیفیں آتی اتنی تکلیف ہے کہ ہماری چمڑی ادھیڑ دی جاتی ہے اتنا عذاب ہم کو دنیا میں اتنی تکلیفیں ہم کو آتی کیوں؟ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے ہم کو نہیں معلوم اللہ کیا دینے والا ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے ان نماون بغیر حساب صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا اللہ کیا عطا کرے گا ہم کو نہیں معلوم لہٰذا دنیا میں آدمی شکایت کرے مصیبت ہٹتی ایک آدمی شکایت کیا اللہ بیمار کیا فورن شفا مل جاتی اس کو نہیں شکایت کرنے سے مصیبت نہیں ہٹتی بلکہ اجر ختم ہو جاتا ہے شکایت کی بد کیا ہے شکایت کرنے سے مصیبت تو نہیں ہٹتی لیکن اجر ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی حمد کرنے سے اس سے راضی رہنے سے اجر تو ملتا ہی ہے اور اس بات کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ہٹا دے لہذا اگر اس طرح کے حالات ہیں چاہے بیمار ہو یا نہ ہو آدمی شکایت تو نہ کرے کیا اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے ایسا اللہ کی شکایت نہ کرے اللہ سے ہی راضی رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات وہ ختم ہو گیا ہمارا اور یہ آخری بات تھی اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنائے قرآن و سنت میں جو ہم کو اسباب بتائے گئے ہیں وہ اسباب ہم کو اختیار کرنے کے اللہ توفیق عدا فرمائے ہم یہ بھی دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ساری انسانیت کو اس کورونا کی کووڈ نائنٹین کی وبا سے اللہ تعالی نجات دے اور لوگوں کی معاش جو اس سے خراب ہوئی ہے اللہ رب العالمین اس سے اس کے بھی فیصلے فرمائیں کہ اللہ تعالی ان کے لیے برکت کے وسعت کے اور رزق کے اللہ تعالی دروازے کھول دیں اور جو بھی لوگ جنہوں نے بھی اپنے قریبی لوگوں کو کھویا ہے اللہ رب العالمین ان کو صبر دیں اور جو اس وبا میں دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائیں ان کا ثواب شہادت کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیقہ فرمائیں میں بہت ہی شکر گزار ہوں جبیل دعوت سینٹر کا اور خاص طور سے شیخ محمد مختار مدنی حبیب اللہ کا کہ مجھ کو یہ تین لگاتار تین ہفتوں سے مجھ کو موقع دیا گیا کہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے مجھ کو بھی اجر دے اور ہم سب کو اس سے فائدہ پہنچائے اس میں کوئی کمی کوتائی ہوئی ہے تو میں شیخ سے واقعی گزارش کروں گا کہ جہاں کہیں اصلاح طلب بات ہو تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ کہیں کوئی غلط معلومات کے کہ گھر پہ نہ رہے بلکہ جو بھی اصلاح طلب چیز ہو لوگوں کو صحیح بات معلوم پڑے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے جمع کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو عرش کے سائے میں جمع فرمائے وآخر و رب اللہ رب العامین شیخ محترم کو جزائے خیرتا فرمائے شیخ نے لگاتار تین ہفتے بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور آپ کا جو آخری درس تھا کتاب و سنت کی روشنی میں جو علاج شیخ نے ہمیں بتایا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کے حفاظ فرمائے ہم شیخ محترم کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ابرام ان کی حفاظ فرمائے اور ہم سب کو ان کے علم سے مستفید فرمائے بڑی قیمتی باتیں بڑی اہم باتیں صلب صالح کے عقید اور منہج کی روشنی میں بڑی آسانی کے ساتھ شیخ نے ہم سب کو سمجھایا ہے اور اس موضوع کا حق شیخ نے ادا کر دیا ہے اور اتنی قیمتی باتیں بتا دی ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم شیخ کا شکریہ ادا کر سکیں کہ لگاتار شیخ نے ہمیں تین دن دیا اور ہم تو بہت ہی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دعا ہے کہ اللہ ابام ہم سب کو اس طریقے سے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے میرے عزیز بھائیوں یہ جو ٹیکنالوجی ہے ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہم شیخ کے آنے کے لیے کتنا بے قرار رہتے تھے کہ شیخ ہمارے جبیل میں آئے مبلتے سعودی عرب کے اندر آئیں اور اپنے بیانات سے درود سے ہمیں مستفید فرمائیں الحمد اللہ رب العالمین نے اس طرح کا انتظام فرما دیا کہ آپ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ آپ سے استفادہ کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس نعمت کا یہی شکر ہے اللہ رب العالمین کا کہ ہم اسے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کریں اور جو ہمارے علماء ہیں کتاب و سنت کے سلب سالین کے پر چلنے والے ہم ان سے جڑے رہیں اور ان کی روشنی میں ہم کوئی کام کریں ان سے جڑ کر کے رہیں کیونکہ یہ دین کے ڈاکٹر ہیں جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ایسے دین کے ڈاکٹر ہیں ان سے جڑ کر کے رہنا اس میں ہمارے دین کی صحت کی حفاظت ہے اور دین کی صحت انسان کی جسمانی صحت سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے تو اللہ ابام شیخ محترم کو خیر فرمائے بڑی قیمتی باتیں شیخ نے فرمائی ہیں اور آخری بات جو شیخ نے بیان کی ہے آخری اوقات میں یا آخری نکات کے اندر بڑی ہی اہم بات انہوں نے بیان کی ہے کہ بغیر علم کے نہ دین اسقہ بتائیں نہ دنیا نسخہ بتائیں آج یہ چیز بہت زیادہ عام یقیناً واٹس ایپ پر اور یہ بات تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان والی بات شیخ نے وہی بات بیان کی ہے کہ آج اس بیماری سے کتنے لوگ سب ڈاکٹر بن گئے ہیں طبیب بن گئے حکیم بن گئے ایک دوسرے کو نصیحتیں کر رہے ہیں دوائیں تشخیص کر رہے ہیں علاج بتا رہے ہیں کہ فلاں چیز کھائیے فلاں چیز کھائیے تو بہرحال یہ بھی بہت قیمتی بات ہے اور اس کا بھی ہم سب کو دھیان دینا چاہیے اللہ ربان ہم سب کو توفیق نات فرمائے تو شیخ نے ہمیں وقت دیا ہم شیخ کے بہت شکر گزار ہیں اور شیخ سے ہمیں پوری امید ہے بلکہ یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں شیخ ہمیں اس طریقے سے پراغ دری کا ثبوت دیں گے اور اپنا وقت ہمیں عنایت فرمائیں گے تاکہ ہمارے متامنین بطور خاص اور جو ہمارے سامنے جڑتے ہیں وہ سب کے سب شیخ کے علم سے فائدہ اٹھا سکیں یہاں میں اعلان کر دوں کہ آنے والا جمعہ 31 جولائی سعودی عرب کے اندر عید الاضحیٰ ہے اس کی مناسبت سے اس دن یہ درس نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد کا جمعہ ہے 7 اگست شیخ یاسر جابری صاحب کا انشاءاللہ بیان ہوگا ٹائم وہی رہے گا سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق پانچ بجے سے لے کر کے چھ ساڑھے چھ بجے تک شیخ کا درس ہوگا اور آنے والے جمعہ کو یعنی یہ درس نہیں ہوگا اس طریقے سے ہمارا جو اسکول چلتا ہے ہمارے بہت سارے متان اور اس طریقے سے ہمارے بہت سارے وہ لوگ جن کے طلبہ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں ہم انہیں بتا دیں کہ سے جولائی کو جو عید ہے بخرید اس کے بعد پہلی جو اگست ہے اس اگست کو الحسان اسکول کی کلاسے نہیں ہوں گی عید کی مناسب سے اس کے بعد جو ہفتہ ہوگا اس میں کلاسیں ہوں گی انہی چند باتوں کے بعد میں شیخ کے شکریہ کے ساتھ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ ابرامی نے ہم سب کو توفیق دی اور شیخ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور کتاب و سنت کی روشنی میں بڑی قیمتی باتیں ہم نے شیخ سے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ لگاتار جڑے رہے اور اس درد سے فائدہ اٹھایا اور مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ آئندہ دروس میں بھی اس طریقے سے آپ جڑتے رہیں گے اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہر مہینے شیخ کا کوئی نہ کوئی درس ہو اور اس طریقے سے ہر جمعہ کو ان اللہ کسی نہ کسی کا اسے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے سامنے درس نشر کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق جامع نزاک اللہ خیر اور جو ہمارے متامین ہیں جو ہمارے کارکنان ہیں جس نے جو بھی اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے او مشورہ دیا یا پروگرام کے لیے محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محنت کے مقابلے میں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاصہ فرمائے اور بار بار میں شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ نے میں قیمتی وقت دیا بہت مصروف رہتے ہیں اور یعنی ہم سب بے رہتے ہیں کہ شیخ سے سنیں ہمیشہ تو شیخ نے وقت دیا اللہ تعالیٰ شیخ کو جدا خردہ فرمائے اور اسی کے ساتھ ہی اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس درخواست کے ساتھ آخری درخواست شیخ سے ہر مہینے انشاءاللہ شیخ ہمیں ٹائم ضرور دیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ شاء عزیز وہ شیخ ضرور ہمیں دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ البامن ہمارے وقت کے اندر برقرطہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سے استفادہ کرنے کی توفیق دے اور علماء سے جڑ کر کے کام کرنے کی توفیق دے میں ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں ممکن ہے ہمارے کچھ ساتھی اس کے اندر جڑے ہوئے ہوں ہمارے پاس پرسوں ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بیان کیا کسی علاقے کے اندر کوئی مزار تھا اس مزار کو لوگوں نے توڑ دیا ہے تو میں نے کہا کہ اس بات کی دلیل انہوں نے کہا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی تھی اور وہ حدیث کی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو اور دیگر صحابہ کو بھیجا تھا مجسموں کو اونچی قبروں کو توڑنے کے لیے آج ہم نے وہی کام کیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے کس امیر نے آپ کو بھیجا کام کرنے کے لیے کہ آپ جو ہے جا کر کے ان چیزوں کو توڑ دیں آپ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا یہ اللہ قیصور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا آپ جو ہے نبی تھے اور اللہ نے آپ کو جو ہے جب تمکنت ملی تو آپ نے لوگوں کو بھیجا آپ مدینے مکے کے اندر تھے کوئی ایسا کام نہیں کیا مدینے کے اندر نہیں کیا اور یہ فتح مکہ کے بات کی بات ہے تو آپ کو کس نے بھیجا یہ کام کرنے کے لیے کس امیر موبائل نے بھیجا آپ کو جھنڈا دے کر کے بھیجا اس نے بھیجا آپ کو تو یہ کس بات کا نتیجہ ہے اس بات کا نتیجہ ہے کہ لوگ علماء سے نہیں جڑے رہتے ہیں جذبات میں آ کر کے جذبات کتاب و سنت کے دائرے میں ہونا چاہیے اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہے تو جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے اور وہ فساد بن جاتا ہے اس لیے جذبات غیرت دین کے دائرے میں ہونی چاہیے اور اس طرح کی حرکتیں ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ہم فتنے کا ذریعہ بن جائے اور بڑا فساد ہو جائے اور اس طریقے سے اور نقصان ہو جائے آج اس کو کوئی نہیں جانتا ہے کل ہائی لائٹ ہو جائے اور اس طریقے سے لوگ جو ہے کیا نام اس کا مطالبہ شروع کر دے اس کے لوگ اور پھر ایک نیا بنانا پڑے ابھی وہاں کچھ بدعت فرافات شرک نہیں ہوتا ہے بعد میں ہمارے غلط کرتوت کی بنا پر وہ چیز ہائی لائٹ ہو جائے اور لوگ اس طریقے سے وہ لوگ آنے لگے وہاں قربانیاں اور نظر نیا چڑھانے لگے تو یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہی ہے جب آپ علماء سے اتنا دور رہیں گے اتنا زیادہ بربادی آئے گی یہ دینی غیرت نہیں ہے یہ اور اسلام میں شریقے کی خطان اجازت نہیں کہ آپ قانون ہاتھ ملے یہ حاج میں وقت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں انسان اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے اپنے والدین اپنے گھر کے تعلق سے بیوی کے تعلق سے اولاد کے تعلق سے خود اپنی ذات کے تعلق سے انسان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا اور دوسروں کی ذمہ داریوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. جی ہاں یہ بہت بڑی بات غلط بات ہے تو ہمیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے جی اسلام جذبات کا نام نہیں ہے اسلام ٹھوس اصول اور ضوابط کا نام ہے اس ٹھوس اصول اور ضابط کی روشنی میں آپ کو قدم اٹھانا ہے آپ کے پاس جذبات ہے بہت زیادہ نیک کام کرنے کی وہ نیک کام اس وقت نہیں ہوگا جب تک کی کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں ہوگا وہ. اسے نیک نہیں کہا جا سکتا ہے عمل سارے نہیں ہو سکتا جب تک کہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ عمل نہیں ہوگا تو اس لیے اس طرح کے اقدام اٹھانے کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے غلط ہے اس طرح کے کام کرنا یہ انتہائی نقصان دہ ہے یہ مہلک ہے اور اس طریقے سے بہت سارے فساد کی جڑ اور سبب ہے اس لیے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ والما سے دور رہتے ہیں جی ہاں والما کو خاطر میں نہیں لاتے جی ہاں اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اللہ اربراہین ہم تمام اس طرح کی باتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے ہم اسی وقت محفوظ رہ پائیں گے جو دین کے ڈاکٹر ہیں جو علماء ہیں ان سے جڑے رہیں گے تبھی جا کر کے اس طرح کی غلط حرکتوں سے غلط چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں گے تو چونکہ پانچ چھ دس منٹ تقریباً یہ منٹ تھے اس لیے میں نے تھوڑا تھوڑی سی بات بیان کر دی حالانکہ اس کی کوئی زیادہ بہرحال کی باتیں آتی رہتی ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ شیخ محترم کر فرمائے اور ان اللہ اگلے جمعہ کے بجائے سات اگست کو یہ دوبارہ ہمارا سلسلہ شروع ہوگا اور اس وقت کے ہمارے جو معزد مہمان ہوں گے شیخ یاسر جابری صاحب حافظ اللہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ایک عظیم دائی اور مبلغ ہیں اور جدہ دعویٰ سنکر میں رہتے ہیں ان کے درست اور بیانات آپ لوگ برابر سنتے رہتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں سے بلکہ گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اس دن بھی جڑیں اور شیخ کے در سے فائدہ اٹھائیں اللہ العالمین سب کو عجل سے نوازے سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اپنے دین عمل کرنے کی توفیقان جداک اللہ خیر السّلام علیکم و اللہ, اللہ وبرکاتہ